غور صحابہ اور ایل ایل ایل اس کے قائل ہیں اور آگے فرماتے ہیں وہ مسل و حاضر مرسل ہی اس قسم کی جو مرسل ہوتی ہے وہ حدیث حجت ہوتی ہے الْأَرْبَعَ اربا اربا کا اتفاق ہے امام ابن رحمتہ نے نقل کر کے فرمایا کہ اس قسم کی مرسل روایت کیا ہے حجت ہے جس میں رسول پات فرما رہی ہے کہ امام کی کرا مقتدی کی طرف سے بھی جاتی ہے امام جب پڑھے تو مختلف کینات بھی ہو جاتی, جاتی ہے یہ ہے میرے پاس اس کا ہے صفحہ دو سو صفحہ دو سو ستتر اس میں انہوں نے بڑی یہ تفصیل سے باہ کی ہے اس روایت پر تفصیل ساری لکھنے کے بعد آخر میں خلاصہ نکالتے ہیں خلاص ہیں کہ نکال انصاف انصاف مجموعہ یہ تمام اس کے کا جو ہیں جمع کیے جائیں تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بلا خلاف جو ابن شداد کا مرسل ہے وہ صحیح ہے بلا خلاف اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں کوئی نہیں جتنی بھی سلسلے میں عبادت پیش کی ہے یہ کتنی شریقہ ہے سدی میں نے جو کتاب کا مصنف با سنت پیش کرتا ہے وہ پتا چلے اور جناب میں نے جو روایت پیش کی تھی اور اس میں امام بہ کی رحمت اللہ علیہ امام بہکی نے کہا ہو امام بہت رحمت اللہ علیہ نے اس کے سارے راوی کا اس میں مقبول بھی موجود ہے اور نافے بھی موجود ہے اور یہاں مقبول کے ساتھ اس کا مطابق حرام بن بھی موجود ہے کوئی کیا فرمایا؟ کہ جس حدیث پر میں خاموش ہو جاؤں وہ حدیث کیا ہوتی ہے, ہوتی ہے،, صحیح ہوتی ہے اور جدا مضبوط کمزور نہیں ہوئی یہ سمیتوں کے ساتھ ہی بھی موجود ہے کا کے بھی موجود ہے اور کا کے بھی موجود ہے اس طرح اس کے تمام اور شواہد کے ساتھ مل کر یہ صحیح بنتی ہے اور یہ مرفوع ہے تو مرسل ہے اور مرسل مرفوع کے مقابلے میں ہجت yes. نہیں ہوتی یا تو کہ, کہ مرفوع حدیث صحیح کے مقابلے میں مرسل ہے کہیں کہ یہ اصول ہو تو بتا حالانکہ جو مرسر ہے نہ صحابی کا فرمان یہ تبادی کا اور میں پیش کر رہا ہوں جناب محمد رسول اللہ وسلم کا اگر جرد ہے اس کا हो तो है उस वक्त جب وہ مرفو کے فرمان کے خلاف اگر محمد رسول اللہ سم بھی اس وقت تابع کی وہ مرسل والی بات نہیں مانی جائے گی انصاف کیا ہے کہ مرسل کے م... مرفو کے مقابل میں مرسل حجت نہیں ہوتی ہے بولانا ختم ہو گئی ہے, تو ہے جن کے بارے میں اب ہر دفعہ صحافہ صحابہ میں سوچتا ہوں کہ جمع صحابہ یا صحابہ مجھے سرنا اترا تھا اللہ نے ایک دفعہ صحیح ہے چاہے فاتح ہو یا دعوی کیا تھا یہ تمہاری فکا کا اصول ہے کیوں بھاگ رہا ہو اپنے کا مقلط مقل فراٹ لگا کر ہمیں جانے دیتے ہو آپ آب ابھی تک ایک طریقے پورے ایسی نہیں پیش کی جو تیرے امام اب نے کہیں پیش کی ہو اس مسئلے کو, کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک حدیث ایسی پیش نہیں کی جو رسول اللہ کی صحیح طرح کے ساتھ آئی ہو جس میں رسول اللہ نے متلیوں کو ایمان کے پیچھے صورت سے کیا صورت سے کیا کوئی ایسی بات ہے صحیح میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں بار بار کرو میرا مذہب میں موجود ہے تیرا مذہب وہ ہوتا جو خود اپنے سے دے کہ اتینا بھی جب تک نماز سورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی امام بھی اگر صورت فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی لکھ کرتے کر آج جناب کہ اس کی صحابی کی صورت یہ کہاں کون فاتیہ چھوٹ گئی تھی نبی ہیں جو شب میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانا جاننا ہے یہ لفظ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جادد اللہ ہو صل اللہ کے رہے زیادہ کرے جو احکام اس نے کیے تھے رسول اللہ کے دوام تمام احکام کے متعلق ہے جو احکام اس نے کیے تھے لا تعذ کن تمام احکام کے متعلق تھا میں نے تمہاری شکایت مباعہ دیا ہے کہ چار فرض ہے ایک رکعات کے اندر اور ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو رکعات یہ ہوس بیچارے سے تین چھڑوا کر کے تو تیر کیپ پر تم لوڑیں گے <laughs> تیر فرض چھوٹ جائے فکاحندگی کی رو سے بغیر متعلق بنا کر چالو توڑو بڑا نہ جب تک یہ نہ پڑھے اس وقت بھی کیا ہے لیکن ہم نے ہم ان کی بات کو مان لیا تھا ہم نے کی باتیں مان میں نے جو حدیث پیش کی تھی بخاری میں ہے جی چار چھوٹ گئے تین گئے کہانی نکالو جی بخاری میں نکالو کہ اور اس کے بعد میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام تحقیق نے ناپے کی جہالت کو دور کر کے ناپے کی جہالت کو دور کیا اور صاف یہ نہیں کہ وہ اسی طرح امام اللہ نے صاف لفظ کہا ہو وہ کہیں موجود نہیں ہے اب یہ چونکہ یہ تو کرتے نہیں ہیں میں بھی مختصر انداز سے ان کا مختلف انداز سے جو حدیث آ رہی ہے سنا چکا ہوں میں تھوڑا سا اس کو تفصیل دینا چاہتا ہوں میرے پاس ایک کتاب القراد اللہ شاما نے اس میں ایک تو یہ ہے کہ مرسل کئی روایت کو مرسل روایت کرتے ہیں اور وہ کون کون ہیں؟ یہ ان کے مرسل ان کی سندھ مستقل ذکر کی یہ مرسل طریق ہے مقرول حرام عثمان ابن جو تین یہ تین اس کو موصول سکر کرتے ہیں لیکن موصول سکر کرتے ہیں جہاں بھی مشغول آئے گا تو ناپے ہرام آئے گا تو ناپے آئے گا تو ناپے ناپے کیا ہے مجبول بتا چکا ہوں لاہو بغیر حدیث اور حدیث اور اسی طرح مشغول ہے اور ناپے ہے بھی متفر جو ناپے موصول ہے, ہے لیکن وہ مرسل جو پانچ رابی ہیں ان کے بھی خلاف اور یہ جو تین رابی ہیں ان کے بھی خلاف یہ سنت میں ذکر کرتے ہیں ان ان ابادا اور محمد ابن شاخ کیا ذکر کرتا ہے ہم مقبول ہم محمود ربی ان ابادا اب جو اور موصول ذکر کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں ذکر کرتا وہ ذکر کیا کرتی ہے ناپ مجہ حضرت عبادہ ابن سامے سے اس کے اسماوار کی کوئی بات نہیں اس لیے اس اب محمد بن صاحب ان تمام کے کیا خلاف اور علم عمومی طور پہ جو یہاں پر موجود ہے اس نے کئی مقامات پر مقبول کی یہ تدریس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناپے کی جہالت بھی ہے تو یہ مختلف اس کی سندیں یہاں پر کتاب القراب کی میں امام تہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہے یہ امام بی اور مختلف یہ معارض ہیں محمد ابن اسحاق کا جو طریق ہے اگر طریقہ کہنا ہو تو حجت نہیں ایک تو ہے مستقل آتی ہے وہ بھی میں نے کہا تھا اپنی طرف سے نہیں امام مالک کے اس کا جواب نہیں دیا اور کہیں اس کو کا کذاب کہا جماعت کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے ساتھ میں نے فیصلہ کن بات یہ تھی کہ محمد ابن صاحب کی مطابق سنت کے اندر بھی بالکل اسی طرح ذکر کرنے والا ہو متن کے اندر بھی بالکل اسی طرح ذکر کرنے والا ہو کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ایک بھی روایت موجود نہیں لہٰذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے بلکہ یہ روایت وہ جو حدیث منادت ہے ابن اٹیما والی حضرت اے عبداللہ ابن رحین والی دو ان حدیثوں کے یہ خلاف بلکہ حدیث عمران ابن حسین جو مسلم شریف موجود ہے جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ مخالفت کی ہے اس کے بھی کیا ہے یہ خلاف ہے ان حدیثوں کے چونکہ خلاف ہے اور مخالف جب ہوگا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی اس کے ساتھ میں کیونکہ وہ منقان لو امام پیش کیا تھا تو یہ کہتے تھے اس کی سرد پڑھو میں سرد نہیں پڑھتے تو میں نے اس کا مسل طریق اس کو ذکر کیا تھا یہ یہاں پر یہ صفا ایک سو ساٹھ ہے صفا ایک سو ساٹھ بےکی جلد نمبر دو اس کے اندر امام بے کی نے اس کو عبداللہ ایم نے شداد سے مرسل طور پہ ذکر کیا ہے یہ صفا ایک سو ساٹھ اخبارنا ابو عبد الله الحفيظ عم با ابو محمد الحسن قال اخبرنا حبيب الصائغ الثقه بمر منسخ كتابي کتابی صلاح بن عبد الله بن مبارك قال ام با ابو الموجه ام با عبد الله بن عثمان عن ام با عبد الله بن مبارك ام با سفيان بشواب ابو علي قال امه سمه ابي عائشه عن عبد الله بن شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي امام فانا قرات امام وكراكم فرماتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی بن الحسن ابن شکیل مبارکیان یہ مختلف سندوں سے اس کو ذکر کیا یہاں سے میں نے سے پیش کر دیا نہیںلا وہ محترم مرنہ ساتھ سے جو میں نے مطالبے کیے تھے ابھی ان میں سے کسی میں مرنہ نے جواب نہیں دیا ہے کہ مرسل ہی ہے اس میں بجاج خود بھی کہا ہے کہ یہ مرسل. جو وہ کہہ رہے کہ رسول اللہ نے سمایا حالانکہ یہ تعبی ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں جس نے دیکھا ہی جو ہے کہ مرخوب پیش کر رہا ہوں یہ کہا ہے کہ بھائی میں نے تو مسل کا حوالہ دے دیا تھا اب میں مرخوب نے کہا تھا کہ مرخوب پیش کرو میں پیش مرخوب کر رہا ہوں لیکن آپ خود ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اس کے اندر جناب یہ امام بحک احمد مدالہ نے یہ, سنندار کو نقل کیا ہے اور اس کے اندر یہ دونوں راوی ابو حنیفہ بھی اور یہ مصحف نبی عائشہ اور امام دار پتنی رحمت اللہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، ضعیف کے دونوں کیا ہیں، ضعیف ہے اور جی ہاں سلط پڑی جائے کہتے ہیں نا کہتے. اور جی. کیا؟ کہ یہ دونوں کے دونوں ضعیف ہیں یہ ضرب پر ہے حاج تو یہ نہیں ہے ابو انم علی ابن ابی عاشہ حاج دونوں ہاں یہ نہیں ہے علی بن عبد اللہ بن مبشر قال اتثر محمد حضرہ ہر لباس قال تطیع حساب القدرہ اتقدی ان موسی نے ابی عاشہ کہا دونوں بیان کرتے ہیں حسین بن سے یہ دونوں بیان کرنے والے ضعیف ہے حسین اور اب میں اٹھاتا ہوں ذرا نکالیے جو ڈیجے نومان دیکھ ساتھ اے شرح ایسی تاں ایسی تاں احمد بنی شاہد آپ گھر پڑھیں میں نے عرد پڑھ لی کو آپ سکتا آہ دیکھونا لفظ لکھا جی یہ صاحب لفظ لکھا ہے نام جو سیند ہو ان اکنو صاحب نے ابی آئیشہ ان غیر ابی عنیفہ بن حسین ابن امارہ وہ امازای فان میں آپ کو یہ دوسرا نہیں وہ بات الگ وہ بات الگ کے اندر ہے وہ صحیح ہے الحمد للہ یہ مان لیجیے امام شہر کے اوپر بھی گرا موجود ہے مان لو مانو نہ اس سے بٹار نہیں چلے ہاں جی مانو آپ کیا جی ادھر ثابت ہو اتنی ابھی ایشا کا تم کے دکھا رہا ہوں اور یہی بات آگے آگے پڑھو देखो جو من لہو امام سے میں نے استدال کیا تھا وہ استدلال میں نے کیا ہی تھا کہ مرسل محتضد ہے جی جو اتفاق کے ساتھ مقبول ہے حوالہ دیا یہ بار بار میں روایتیں پیش کر چکا ہوں تین جن, جن کے فرماتی فرماتی اندر امام تمہارا پڑے تو تم کیا رہو چپ اور اس صورت کے بارے میں رسول وسلم فرماتے ہیں کہ امام پڑے گا اور مختلف تم نے چپ رہنا ہے اس کے باوجود مولوی صاحب بار بار یہ کرے گی لفظ آ رہا ہے تو اب یہ فاتحات کی صلاحت ہے کہ غیر المعب علیہم والی جو صورت ہے یہ امام نے پڑھنا ہے اور مقتدیوں کو اس فتح کے پڑھنے کے وقت رسول پاک نے حکم دیا ہے چپ ہونے کا یہ تین حدیثیں پیش کر چکا ہوں حدیث انصاف کے طور پہ حدیث میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کا حق انصاف کرا دیا کہ وہ چپ رہے اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ حدیث منازع میں دو سے پیش کر چکا ہوں اس کے بعد حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ کے ساتھ تعبیر کیا یہ صورت میں فاتحہ کے بعد والی صورت ہو اس میں بھی منادت ہے کیا مطلب یعنی امام پڑھے گا مبتدی اگلی صورت نہیں پڑھے گا جس طرح اگلی صورت امام پڑھے گا مبتدی نہیں پڑھے گا اسی طرح فاتح امام پڑھے گا مختی نہیں پڑھے گا اور اس کے ساتھ میں نے سب سے پہلے پھر دلیل تھی قرآن پاک کی آیت سے قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی یہی ذکر تھا کہ امام جو شان ثابت ہوا اس کے مطابق اللہ پاک روک رہا ہے امام کے پیچھے پڑنے والے قرآن کر سکتا میں کہ ہم چلو ہاں چلو ی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ہے بس ماں کیا کلاس پر چھوڑے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی نے فرمایا سب جلدی جلدی کو اپ ہے اللہ اکبر اللہ میں اللہ تعالی کے جو سرخواش ہو اگر ہے دیا خلاصا نکالتے رسول <مکارت> سنو، سنو، <مکارت> اللہ, و اللہ و رسول نے حکم دیا بل انصاف امام, امام یہ معاملہ تیرے لیے زاپڑے گا تو حکم دیا انسان کا وجال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالکا من جملۃ الاعتماد بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو من جملۃ الاعتماد بتایا ہے فمن لم یصدق نہو لم یکن کتے دمہ کیا بول رہے ہیں میں نہیں کرتا یار ماں نے تیرے بھی کرتے نے حکم دیا نامہ ہو رسول یا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے انسان کا یہ ہے جب پکڑا ہے ہم نے محمد کے بارے میں اس روایت کے اوپر یہ بار بار مختلف سے پوچھ ہے حالانکہ یہ پہلے ثابت کر چکے ہیں اپنی اس روایت کو کہ اگر وہ مختلف سمجھوں کے ساتھ آ جاتی ہے تو موت زد ہو جاتی ہے مضبوط بن جاتی ہے اور اس کے اندر روایت کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے اور محمد کے احساس کا اصل روایت ہمارے نزدیک مجموع ہے ہی نہیں جو ہے امام نے کہا کہ یہ بات حق ہے باس حق ہے کہ یہ سکھا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے